الحمد اللہ, محمد اللہ. محمد اللہ. محمد اللہ. الرحمان الرحيم <سلام> صدق الله فرانب نبی کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے نبی کے باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو فلاں تو تیرے کی نہ احتبانہ کافروں کی حتامت نہ کرو وچاہی بھروپ بھی جہاں اور کبیمہ اور کافروں کے خدا خوب جہاں کرو بڑا جہاں کرو خوب جہاں کرو جناب حبیؑ سلطہ بھائی سلطہ ریش و ماندلہ ویہر جس کو ایمان کبھاری اور ایمان مسلم نے اپنی کتاب انہیں کرتی ہے ایک شخص آیا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رضول ایسا عمل بتائیں کہ جس کو میں بجا دا ہوں اور اللہ راضی ہو جائے اللہ جنت میں راغ کر دے آپ ایسا عمل مجھے بتائیں آپ نے فرمایا آپ کی عبادت کرولہ اللہ کے ساتھ فرض ہے تو زکوۃا کرو حج کا ذکر نہیں بعض روایات ہے حج تمہارے اوپر فرض ہے روز فرض ہیں تو وہ کرو تصور نہیں کرو آپ کے رشتے داروں کے ساتھ جوڑ کے طرف سے کوئی زیادتی بھی ہو تب بھی آپ کی طرف سے شفقت ہو دعا ہو آؤ سے دلدہ. اگر یہ کام ایمان کے بعد اسلام اور والا کام تم رہو گے اللہ سے کرے گا. تو اور اور کے درمیان فرم کرنے والی چیز تو وہ فرمایا کہ عاد کا, کا. کی کی کو نماز سے ہٹائے آپ ہٹ جائیں وہ کہیں آسان نہ دو آپ آسان نہ دیں وہ کہیں نہ دو, آپ نہ دیں. اس طرح کی باتیں جو کہ ہوتا ہے کوشش تو زبان سے کوشش کریں جو دین کے خلاف سیلاب اٹھ رہے ہیں آوازیں اٹھ رہے ہیں پروگرام بن رہے ہیں آپ زبان سے مقابلہ کریں سے مقابلہ کریں کتابیں لکھیں خط لکھیں آج کل کے استعمال میں اخباروں میں دھیان دیں جی جہاد ہے جو خود ہے محنت کریں دعائیں کریں حضرت قلم سے جہاد کرے جہاد کرے اور اگر کوشش یہ ہوتے ہوتے کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جہاد بھی شروع ہو جاتا ہے تلوار کا جہاد شروع ہو جاتا ہے کفار کے ساتھ تو پھر اس جہاد کے لیے بھی تیار ہو جائیں جہاد جو ہے جانے معنے لفظ ہے جو تمام بتانا ضروری سمجھتا تھا صحابہ اکرام رضی اللہ سوچتے تھے آج کتنے لوگوں کو دعوت کی رندا ہم نے है ہے ہمیں بھی سوچنا कम کم از کم ایک بندے کو تو ہر ساتھی دعوت کے بتا سب دن کے جانا پڑے گا نہیں آپ سے دعوت شروع کریں ہر والی کو دیں اپنے بچوں کو دیں دفتر کے ساتھیوں کو دیں کوئی لاٹھی تو نہیں مار اور اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو کیا فرق پڑتا ہے اب تک جو کہتے رہے ہیں تو کیا فرق پڑا ہے کی بھی کھارا. ہم ہمدردی کے ساتھ دوسرے ساتھی میں جو کمزوری دیکھی جائے اس کو دعوت کی جائے چلو بھائی نماز کا وقت ہو کے بس یہی دعوت ہوتی ہے تو فرمایا فرمائیں جہاد کریں خوب جہاد کرنا بڑا جہاد اس میں سب باتیں ہیں شروع سے لے کر دوسرے. اشاد تربیت بہت کم ہوئی ہے کوئی بادشاہ مدرسہ بنا دیا کچھ کسی نے کچھ اور کام کر دیا ہے لیکن اکثریت امام کسی حکومت کے ملازم نہیں تھے امام شافی کسی حکومت کے تو لحاظ سے مسلمانوں کی حکومتیں تھیں لیکن بے لوس خدمت اسلام کے لیے لوگوں نے اپنی نولا کیا ہے اور ایسا منف کیا, کیا, کیا, کیا, کیا ہے کہ پوری زندگی کا یہی بن گیا اس کا فلاں میں جاتے ہیں یہ جو ہے اور ہر مسلمان کے اوپر جتنی وہ بات جانتا ہے اتنی بات دوسرے کو بتانا کم تم کئی رحمت ہے پکر دادلے کاس تک مرون امیل مابوس و تنہو مانگے موقتا تم دیترین جمعات ہو دیترین رحمت ہو میاں بیترین ہی ہے تمہاری یہ بڑے بڑے بہاگ لانا ہے مقابل کرنا ہے دبائیواروں نے اپ ڈیٹ سو ہوں چی جی، امارت پناہ دی منزل کماموسیوں چی جی اس لیے تم پیترین نہیں تم دیترین کو خی رحمت ہو یوں تک انسان ترویج ہونے لگی خود بھی کشکا, کو کو تو دیا کیا جس پر میں چکا ہوں. امام مجدد امام ربانی، سبحانی شیر، احمد نو سو اکہتر पैदा हो रहे हैं इनकी पैदा बाद में, में, में पैदा होते हैं पैदा اکبر کا حروج ہے اکبر کے اسلامی نظام اسلامی زمانہ وہ اس کی بیس سال کی عمر تک ہے بیس سال کے بعد جو اس کے چالیس سال ہیں آگے کہ وہ اس کا زمانہ آباد ہے وہ تب دکھائے آباد جانب ہے آباد زہرے کو اس طرح اس لکھا دے تین اسلام کو ترک کرو عصد کو ترک کرو مار کو ترک کرو سنچینوں کو ترک کرو شراب حلال سود حلال ناظر خوشامد کا اندازہ جب جاتا ہے سرحد کے ہیں یہ پنجاب کے ہندوستان سرحد کا علاقہ میں آپ نصب کے لحاظ سے خونی شجر نصب کے لحاظ سے فاروقی ہے آپ کے مدینہ سے ان کے کی کی دوسری بات نے دو خوبیاں چشتیہ سے یا جب تعلق جوڑنے کی کوشش کی تو اتفاق ایسا ہوا سلسلے میں جاتے ہیں سہولتیا میں جاتے ہیں چشتیا میں جاتے ہیں بیت ہوتے ہیں لیکن دل میں بارہ سب سلسلے بارہ ہیں کسی نے بتایا کہ دیلی میں حرم باقی دلہ رحمہ اللہ حالہ جو سلسلے نقص کے ہیں وہ آنے والے یہ سلسلے کے نقص بندی والے اور بزرگوں کے پاس چٹ جاتے ہیں تو وہ وہ بھی, بھی ان کو دیکھتے استقبال کر دے اور پھر ان کو بھی کریں ان کی جانشید بھی ہوئے یہ دی. کی بات ہے اور فاروق رضی اللہ سے تو کے لحاظ سے یہ تماشا شروع کیا انہوں نے اپنے سولہ سو تھے جب ابر کے مہم کے خلاف دینی دین مہم شروع کی شام ادھر پنجابستان میں, میں فاطح نہیں پڑی امام, کی امام مسجد ہے اس نے تو اور اگر پڑھی تو سورہ فاتح نہیں پڑھنی ہوں اور اگر پڑھی تو شافی کو مسئلہ ہے وہ اور میں انفی مطلط ہوں تو ہم نے شاہ نماز پڑھائی تاکہ سورہ فاتح والے اطلاف سے یہ بہت آس انت کے بہت منطبع تھے بہت منطبع تھے بہت منطبع تھے اور اپنے غریبوں کو یہ کرتے تھے ہمارے کے یہی سمجھے کہ اگر کوئی نہ ہو, ہو, ہو سلام کی ابتدا سنت ہے ہیں ہیں سلام کی ابتدا کرنے والے سنت ہے اور سلام کا سلام کیچو کی میں فٹ پاتوں میں جب جا رہے ہو کر رہے ہو تو سوچ کر ہی سلام کرنا پڑے گا کیونکہ غیر مسلم نے اپنی سہری پوزیشن میں کوئی فرق زندگی, میں، آمد دی، زندگی میں، تین سنتوں پہ، اول ہوا دو کی, کی, ہو کی سنت کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے میری بیٹی تو میری بیٹی کا بچہ پیدا ہوا بیٹھنے کے قابل ہو گیا تو میری قبر کے سرانے پہ بٹھا دینا سنت پر ہو جائے. ایک سنت ہے اور دوسری سنت کہتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ بات روم میں جانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی بھول ہو گئی کہ میں بات اسے لگا چاہیے سان، ساتھی، برباد کو، کو کرنے والا تھا جس نے مبارک فیضی اللہ کو ادھر مبارک مبارک کے بیٹے کون کو سے بتاؤ یہ احمد کیے پہلے تو بلائے گئے بادشاہ سلامت کا احتیاط دربار ہوتا تھا ایسا تھا مجبور چپ کیا یہ جب پہلے لاتے اندر کی ترتیب نہیں بن سکی بادشاہ کو آگے کردہ چکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس کرم سے ہے گرمی آرام جی آپ سرم جی وہ ہند ya کی کی میں ہو چکا تھا بنگال کا, خان، خان ہی کہ کا گورنر تھا جہانگیر جان بھی گرتا ہو جان بھی گرتا آس بھی گرتا او شہ نام یار کے قلم میں بند ہے ہے یہ نہیں ابن نے خان اعظم پنجاب بدر نے خط لکھا کیا آب کیا ہوگے بنگالے جواب نے تھا بادشاہ ہم تخت کے لانچی نہیں ہیں ہم مسلمان وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ ہمارے ساتھ رہیں لوگوں کو بعض بس کریں کشمیر کے علاقے میں بھی دوسری جگہوں میں بھی بہتر ہونا شروع ہوئے کا زمانہ آیا میں نے بتایا نا ہر چیز پر سنت پر عمل ہے ہر چیز میں سنت پر عمل ہے اب دہلی میں گئے ہیں حساب لگا رہے ہیں باسٹھ سال کچھ مہینے اور جنازہ بتایا اور آپ کی جو کی قیمتی کے لفظ آتے ہیں عجیب و حسین آپ سنیں حیران اللہ راضی ہو گیا جنت میں داخل ہو کی تاریخ وفات کے جو چودہ سو دس سو چونتیس ہجری اور اٹھائیس سفر یہ الفاظ کے قرآن کے الفاظ یہ بنتے ہیں بہت عزیم الفاظ ہیں بہت سارے لوگ بہت اچھے اچھے الفاظ ہیں بارہ دستو سیل سن میں پھر لیے قبر پہ حاضر ہوا روتا تھا. لوگ روتے دھوتے ہی ہیں کیا فاغ پاک شاہ جاں گی جب پتہ چلیا سرحمدی ساہم فوت ہو گئے پھر سرحمد لیا اور بہت پر خان رمبہ رمبہ بارہ پاک کی حکومت آئی کوئی فاری خان بارہ دورت اس نے پوک جمل तार बनाया, साथ को बारा के देता था, अपने आप को एक सौने से किया, फिर होगा, बने दो जो लोहार हो जाए तो उसके शाह में ایک بات اچھی سامنے آئی ایک ہندو نے تعلیم چلائی کہ اسلام ملک میں مسلمان ملک کا نکاح ہندو لڑکی سے نہیں ہوتا ہندو لڑکے کا نکاح مسلمان لڑکی سے نہیں ہوتا تو ہم نے اپنے گھروں میں کے سے ہندو لڑکے رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر نکاح کچھ تعلیم کی ترتیب سال ہے شاہ جہان کا حکومت میں گیارہ سویس ہجری تک یہ حکومت ہے آلمگیر عالمگیر بادشاہ جو قطرے مشہور ہے شاہ جہاں تاج محل میں مشہور ہے جانگیر لامی میں مشہور ہے اکبر آگرہ میں مشہور ہے اس کے قریب گاؤں سکندر میں ہمالو دہلی میں مشہور ہے اکبر में करी, में। लेकिन इन तमाम तरतीब अच्छी करने की कोशिश की नंबर एक बहा नंबर दो नमाज का मांग था, करता था। मदारिस भी मनवाए लेकिन جو مدرسے سے, سے اچھا کام کو نہیںان سے نماز روزہ حکومت کی ذمہ داری اور کتابوں کی ذمہ داری دیتی ہے لگ بھگ یہ بادشاہ مغلیہ خاندان کے آئے تین سو سال کے لگ بھگ حکومت کی ہے دنیا بہادر شاہ سفر کہتی ہے ہم بارہ انشاءاللہ اگلے دن کو کریں گے اللہ تعالیٰ اس سمئے